الرحمن الرحیم سامعن اکرام یہ قرآن سننا ڈاٹ کام کی پیشکش ہے ہمارا انٹرنیٹ پر پتا ہے ڈبلو ڈبلو ڈبلو اللہ تیرا نبی رات کی تاریخی میں خود سے انتظار کرتا ہے کہ میرے اس چچا کے بیٹے کے سینے تو قرآن کی سوچ کے لیے کھولتے یہ بھی موجود ہے اور گا ایسے لذیذ بدراج گفتگو اس کا بھائی پذیر اور یہ سارے علماء بیٹھے ہیں کتنے لیا میں مزہ کم چلا گیا تھا یہ سارے علماء بیٹھے ہیں پوچھو ان سے ساری کائنات پیبل تھی حد چکل ملا کے دن یا محمد سوار تھے یا محمد کے چچے کا بیٹا سزیل سوار تھا اور کس پر سوار تھا اس اونٹنی پہ سوار تھا جس اونٹنی پہ خود محمد بیٹھے ہوئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم سلح اونٹنی پہ بیٹھے ہوئے تھے حضور کی پشت مبارک سزیل ابن باپ کے سینے کو مف کر رہی سجل تیرے نتیجے کا کیا کہنا کہ تیرے جھولی کے اندر لولے لالا بکھرے ہوئے ایسا سینا بھی کسی نے نہیں دیکھا ایسی پش بھی کسی نے نہیں دیکھا سزیل موجود وہ بھی موجود اور ذرا سنتا جا شرماتا جا اور تو بھی سنتا جا اور مسکراتا جا یہ بھی موجود اور دو بیٹیوں کا شوہر عثمان بھی موجود ہے اور سب سے چھوٹی بیٹی خاتمت الزرا کا سرتاج علی بھی موجود الرحمن رحیم سامعین اکرام یہ قرآن سمرا ڈاٹ کام کی پیشکش ہے ہمارا انٹرنیٹ پر پتا ہے ڈبلو ڈبلو ڈاٹ علی کا بڑا بھائی دس سال بڑا دس سال بڑا جناب عقیل بھی موجود ہے اور علی کو یار تو یاد آج کر کے جانا مسئلہ علی کو رضی اللہ تعالی اس بھائی سے اتنا پیار تھا کہ اپنی چار بیٹیاں اس کے بیٹوں کو نیچی اپنی کبھی نہیں سنا ہوگا مولویہ تم نے بھی نہیں سنا کہ حسین کا جو سفیر تھا اس کا نام کیا تھا مسلم ابن افیر یہ علی کا داداض بھی تھا علی کے بھائی کے بیٹا بھی تھا आ. حسین کا بہنوئی بھی تھا رکیا کا شوہر بھی تھا علی کی بڑی بیٹی زینب دوسرے بھائی کے بیٹے جافر کے بیٹے عبداللہ سے بھی آئی ہوئی تھی اور چار بیٹیاں عقیل کے چار بیٹوں سے بھی آئی ہوئی تھی اور دوسری بیٹی ان میں کلسوم کے یارے فن فاروق سے بھی آئی ہوئی تھی اور کبھی یہ بات بھی آئے گی کبھی موقع نہیں ملتا آپ آتے ہی نہیں سننے کے لیے ہم آپ کو سنائیں کہاں کبھی سنتے آپ مسجد بن لے دو یہاں پھر انشاءاللہ ہماری اور تمہاری باتیں دعا کریں گے اب کینی ہماری مسجد میں اس لیے نہیں بلاتے کہ کیا بلائیں پہلے کبھی کسی زمانے میں اشتہار دیا کرتے تھے لوگ ہمیں گالیاں دے کے واپس آ جاتے تھے جگہ ہی بھی نہ اوپر نہ نیچے نہ آدم نے بلانے ہی چھوڑ دیا ہے اپنی مرضی سے جو آئے ہمارے سر کبھی موقع کہتے ہیں ایک ہی بیٹی تھی. اعلام الورا تب رسی. یہ تب کی کتاب اعلام الورا میرے پاس ہے اس اعلام الورا تب میں نے تب لکھتا ہے اولاد علی جن علی کے اولاد کے تذکرے میں کہتا ہے کانک بنتل کبرا سیرب اللہ زبن عبد اللہ ہے جاب نے بہت ام امو کلسوم اللہ من عمر ابدل خطا اور علی کی دو بڑی بیٹیوں تھی ایک زینب تھی ایک, ایک امن کلسوم تھی سین عبداللہ ابن جاپت سے بھی آئی گئی ان میں کل سوم اوور ابن خطاب سے بھی آئی گئی یہ <تصفح> الگ مضبوط ہے تبرسی کی کیا بات ہے کوئی ماں کا لال آج ہماری بات سن جائے ہم نے کبھی چیلنج نہیں کیا اس لیے نہیں کیا کہ میں جانتا ہوں جو وہ لکھے گئے جواب دیں نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے یہ بازو میں آزمائے ہوئے ہیں چیلنج کرنے کی عادت بھی نہیں مناظروں کا دور بد گیا ہے لیکن کوئی ماں کا لال آئے کعبے کے رب کی قسم ہے ہمارے پاس آئے ہم تحفظ دیتے ہیں اپنی امام بارگاہ میں آئے ہم اس کی کتابوں کا پچھتارا اٹھا کے ہیں ستارہ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ علی کی بیٹی ان میں حضرت عمر سے بیا ہی گئی تھی اللہ اسلام کا بے بات سپاہی اسلام کا بے بات سپاہی اسلام کا بے دکھ لو آج یہاں سی آئی ڈی خاص طور پر بڑی آئی ہے کوئی گل نہیں منوی کہہ رہے جی گو اگے چھوڑا نہ انہیں لکھ لو بھاری ایک موقع تمہیں میں پراپت کرتا ہوں مجھ سے بڑے تنگ ہو اور ہم, ہم بہبی لوگ لڑنا نہیں چاہتے لڑنا نہیں ہم تو دلیل کے ساتھ بات کرتے کہ کلون میں یہی پڑا ہے فاتو برخانکم فاتو برحانکم او عالم کی لڑائی پاداری کی لڑائی عالم میں اور بازاری میں فرق ہے اہل علم جب بات کرتے ہیں تو کے ساتھ آج تمہیں ایک کا فراہم کرتا ہوں ان سارے لوگوں کی موجودگی میں اور اپنے گھر میں بیٹھ کر جاؤ اگر یہ ثابت کر دو کہ میں نے جھوٹ کہا ہے کعبے کے رب کی قسم میں ان کتابوں کی تربیت کر دو ساری عمر کے لیے تقریر کرنا چھوڑ دوں گا جاؤ سے اچھا موقع تمہیں کبھی مل سکتا نہیں ہم سے جان چھڑا لو کیوں کاسمی صاحب اگر ستارہ میں سے سولہ میں ہو ایک میں نہ ہو تب بھی کابے کے رب کی قسم ہے محمد کے ممبر پہ کبھی قدم نہیں رکھوں گا جان چھڑا لو اور اگر ہو <تصفح> تو جس کو علی نے اپنی بیٹی دے دی ہے تم اس کی مرنے کے بعد بھی خلافت نہیں مانتے <تصفح> کوئی انصاف کی بات تو کرو اور جس کو کوئی بیٹی دیتا ہے کیا کہتے ہیں پنجابی میں چلو تین بھی دے, دے دیتی پھر باقی کی رائے <تصفح> <تصفح> <تصفح> اور بیٹی بھی کسی ایسے ویسے نے نہیں بیٹی بھی اس نے بھی جو شیر خدا تھا فاتح خیبر تھا سارے محبت حسنین کا باپ تھا فاطمہ کا شوہر تھا محمد کا دھماد تھا اس نے بیٹی دی ہے اگر حسین صرف بہتر کو لے کے کربلا میں کھڑا ہو سکتا ہے تو علی کے ساتھ کوئی بھی نہ تھا کہ بیٹی کو نکالنے جانے سے روک لیتا حسین کا ساتھ بستر دینے کے لیے تیار ہوئے کہ نہیں علی کا کوئی ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں اور علی کو تو کسی کا ساتھ کی ضرورت ہی نہیں علی کو کسی کے ساتھ کی ضرورت ہی نہیں تھی آج ہی میں پڑھ رہا تھا آج ہی آپ سوچیں گے سارا دن تو ہمارے ساتھ رہا بڑا کس وقت آیا میں پڑھنے کے لیے پھر لمبی چوڑی پڑھائی کی ضرورت نہیں ہوتی کتاب سامنے رکھے تو سن کا پتہ چل جاتا ہے اس میں کیا لکھا ہوا تو سارے عالم پہ ہوں میں چھایا ہوا اور مستند ہے میرا فرمایا ہوا جو کسی ماں کے لال کو ہمت ہو تو تربیت کرنے کی ضرورت کرے مرزا دبیر اور مرزا علیش کے قصوں کو پڑھنے والوں کبھی اپنی کتابوں کو بھی پڑھ دیا کر ہماری بدل چیبی کا کیا کہنا اپنی کتابیں بھی ہم ہی پڑھیں تمہاری کتابیں بھی ہم ہی پڑھیں دیو ساگر بھی بھی آج ودھان چڑھا والے لکھ کے لایا یہ ہمیں ہی مصیبت پر دیو اپنی بھی پڑھو اور پڑھ کے پھر نہ لڑو پڑھ کے پھر نہ لڑو ہمارا تو درد ہے تم گالیاں دیتے ہو تمہیں یہ نہیں کہتا کہ بے مزہ نہیں ہوتے بے مزہ ہوتے ہیں تمہاری گالیاں ہم اور بھی گالیاں ہوتے ہیں بریل بھی دیتے ہیں ہم کو وہ کسی نے کہا کسی کو تینوں ساری گالیاں میں مل کر ساری قسمت یہ ہو گئی ہم کو ساری دیتے ہیں قسمت ہی ایسی ہے نا کیوں اللہ کہتا ہے تم بڑے گناگار ہو ان گالیوں سے ہی تمہارے میں گناوں کو معاف کر دوں یہ بھی تو کسی کسی کو حصے میں آتی ہے تو نہ جانے کتنے گنا ہمارے ہیں لیکن تمہاری گالی کھا کے دے مزا ہو جاتے اس لیے کہ تمہیں گالی دینے کا بھی طریقہ نہیں گالی بھی دے تو اس طرح دے جس طرح شاعر نے کہا تھا کہ کتنے سیری ہیں تیرے لب کے رکھی گالیاں کھا کے بے نہ ہوا لیکن وہ شیری لب خنجر بدستہ نہیں ہوتا لیکن جو لوگ کھنجر پدست ہوں ان کے لبوں کی شیرینی کا تو کوئی شخص بھی اعتراف نہیں کرتا تو کہاں آتا تھا یہ دباد کبھی آنا اور سن لینا اور دعا کرو اللہ یہ مرکز جلدی بنا دو اور ساری ہی کر دو جو ابھی نہیں وہ بھی کر دو یار تھی نماز جامین کہیں تو ڈر ہو سانو عادت پہ ہی ہے آمین تو بغیر گزارے نہیں ہوتا اس سے آمین کیا نہیں اور انشاءاللہ اب یہ بن جائے گا آدھی رات کا وقت ہے اللہ سننے پہ آیا ہوا ہے پھر ہم تم کو بلائیں گے اور کہیں گے کچھ ہم سے کہا ہوتا کچھ ہم سے سنا ہوتا پھر دیکھنا باتیں کرتے وقت گالی پھر بھی نہیں دیں گے اور گالی کھاتے جواب بھی نہیں دیں گے دلیل ہاتو یہی میرے نبی کی سنت ہے کہتے تھے سوہرن مجمون ساہرن اور میرا پیغمبر اپنے رب کے حکم پہ کیا کہتا ہوں ہاتو برہانک یہ گالی کو دلیل پہ نہیں ہے دلیل سے بات کرو کہتے ہو پیغمبر اپنے خاندان کی بادشاہت چاہتے نے کیا ظلم کیا ہے جس سے وہ ڈرتا تھا کہ میری بات خود سو کس طرح کہ کائنات کی مقدس ترین خاتون ام المومنین قسم ہے کعبے کے رب کی قسم ہے محمد کے گھرانے پہ ایسا وقت بھی آیا ہے کہ دو دو ماہ تک آگ نہیں جلی ہے آگ نہیں جلی کھانا ہو تو آگ جلے گا اس کے ڈرانے میں اس کو کس کا ڈر کہ ہمیشہ کی طرح مسکراتا ہوا چہرہ آج اپنے گھر کی دہلیز سے داخل ہوتا ہے تو چہرے سے مسکراہٹ گاہ ہو جاتی ہے مسکراہٹ گھر رنگ کا مضمون ہو تو سو رنگ سے مضمون آج کچھ پیار کا بھی دبکر سن لو مسئلہ تو پھر بھی وہاں ہو جائے گا انشاءاللہ ہم انشاءاللہ جیسی بھی بات کریں گے مسئلے حل ہوتے جائیں گے آج گھر کی دہلیز نے قدم رکھا مسکراہٹ چہرے سے غائب ہو گئی موت بہت اچھی ہوں آکا کیا ہوا آپ تو کبھی بھی مکرانا نہیں چھوڑتے آج جو چھوڑ دیا ہے فرمایا عائشہ تیرے کاروں میں سونے کی بالیاں کہاں کیا گئی ہے آقا مدینہ کی ساری عورتوں نے پہن رکھی تھی ہمارے گھر میں تو نہیں تھی میں نے اپنی اما کو کہا اما نے کہا چلو تم اگر خواہش کرتی ہو میں تجھے بنوا دیتی فرمایا پھر جب تک محمد کے گھر میں سونے کی بالیہ ہیں محمد کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں آ سکتی ہے اس کو کس کے ظلم کا ڈھکا کس کے احتجاب کا سوچ تھا کہ کہتا اپنا خان اپنے خان کی بات ہوتی تو اس دن کرتا جب یہ سارا خان وادہ موجود تھا؟ علی موجود علی کے بڑے بھائی یقین موجود اور یہ تو چچا کے بیٹے ہیں نا وہ بیٹا تو بیٹا ہوتا ہے اس کی نسبت تو رشتے کی چچا کی وجہ سے ہے چچا خود موجود چچا خود موجود, موجود. اور بات کہیں وہ غصہ نہ کرنا صرف چچا ہی موجود نہیں صرف علی ہی موجود نہیں اپنے لگتے جگہ فاطمہ کے دل کے ٹکڑے حسن بھی موجود حسین بھی موجود حسن بھی موجود اور موجود تھے کہ نہیں موجود موجود اور نگاہ پڑی تو نہ ہسنین پہ پڑی نہ ہسنین کے باپ پہ پڑی نہیل پہ پڑی نہ عبد اللہ پہ پڑی نہ علی پہ پڑی نہ اکیل پہ پڑی نہ بنو ہاشم پہ پڑی, پڑی پڑی تو بنو تیم کے ابو بکر پہ پڑی تک بھی کے اکبر ना ना بسنا کیا نا دی ना ना برو ابا بخری فل یہ آج محمد کا سارا خاندان پیچھے یار غار آگے آج اپنا خاندان پیچھے مجھ سے کیوں لگتے ہو میں نے تو پیچھے نہیں کیا ہم سے کیوں جگڑتے ہو ہم نے تو پیچھے نہیں کیا وہ بولنا تھا دوست بولتے جب ساری کائنات کے بزرگری لوگ محمد کے دروازے پہ اپنی آنکھیں جمائے تھے کہ امام کیوں نہیں آ رہا نماز کا وقت گزرا جا رہا ہے اور بلال کئی دفعہ آواز دے چکا تھا یا رسول اللہ خلاف آکا اب آ بھی جائیے صحابہ کے دل پھٹ جائیں گے اب آ جائیے نماز کا وقت گزر رہا ہے اصل اصل اور کائنات کا امام اپنی نگاہ اٹھاتا ہے کرواتا ہے مرو ابا بخر آج امام آدم خود اپنے مسلح امامت کو اپنے یار غار کی صبح میں کر رہا ہے بولنا تھا تو اس دن بولتے آج کیوں بولتے ہو چچا بولتے بھائی بولتے دماد بولتے اور حسن حسین کی تو بات کبھی سازی نہیں کی تھی تم کہتے ہو تو وہ کیوں نہ بولے کہ نانا ہمارے مسلے پہ دوسرے کو کیوں کھڑا کر رہے ہو جانتے تھے کہ ہمارے تمہارے کی بات نہیں ہے بات تو یار کے نظر کے اٹھانے کی ہے جس پہ اس کی نگاہ پڑ گئی وہ ساری کا کا امام بن گیا ہے دے شا%, دے شا%, دے شا بات تو اس کی ہے بات تو اس کی ہے شا... کون بولتا گا بولنا تھا تو اس دن بول کے اور تمہارا عتیذہ یہ ہے کہ جسدن علی کی ولایت کا اعلان ہوا بارہ امام اس کی پشت میں موجود تھے یاروں ہم سے لڑتے ہو ان بارہ سے کیوں نہیں پوچھتے تم ابو بکر کے پیچھے کیوں کھڑے ہو گئے ہم سے کیوں لڑتے ہو ان کو کہو یہ کیوں کھڑے ہو گئے انہوں نے کیوں نہیں اعتراض کیا اور تیری کتاب تیری کتاب البرحان فی تفسیر القرآن امام اول علی متدائی ارشاد فرماتے ہیں ابو بکر تیری بیس سے انکار کیسے کروں قد ام کا رسول اللہ ہوا ہی اور تجھ کو میرا امام تو خود نبی بنا کر گیا رہا ہے تیری کتاب کا حوالہ اور اسی لیے اسی لیے تو اپنے بیٹے کا نام بھی ابو بکر رکھا تھا نہیں سمجھا اب مرنے کے بعد بھی بات مانا ہے زندہ ہی نہیں مانا اٹھا حوالے لکھتا جا غلط ثابت کر جو چاہے سزا دے دے اور ہم تجھ کو کچھ بھی سزا نہیں دیتے ہم کہتے ہیں اگر حوالے ٹھیک ہیں تو تو اپنے آپ کو بھی ٹھیک کر لے اللہ کہ انہیں کے مطلب کہہ رہا ہوں زبان میری ہے بات ان کی اور ان کی محفل سوارتا ہوں چراغ میرا ہے آؤ میرا شب کی سیاہی کو دور تو کر لو کبھی تاریکی سے روشنی کی طرف تو آؤ کبھی ہماری سنو تو صحیح کبھی ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات تو کرو اور دل سے دل کو کبھی ملاؤ بات کو سمجھنے کی کوشش تو کرو کیا بات کہہ رہے ہو کس کو کہہ رہے ہو کہاں کہہ رہے ہو علی تو وہ ہے مرنے کے بعد بھی اس کی امامت سفائ اگر کازہ ہوتا تو اس دن جبکہ وہ خود امیر المومنین تھا سب کا رضی اللہ تعالی اللہ جب وہ خود خلیف المسلمین تھا جب وہ خود حکمران وقت اپنی مسجد کوفہ سے گزر رہا تھا ایک منافق کو دیکھا کھایا بوس کو ضمیر پڑوش کو وہ علی کو دیکھ کے کہے گا افضل الخلا اتبادہ نبی یہ دیکھو نبی کے باپ کا کا سب سے افضل آدمی جا رہا پر میں دیکھی بات کیا ہے اپنی کتاب کا حوالہ نہیں اپنی کتاب سے ہوا تو کیا ہوا جادو وہ جو سر کر بولے تمہاری کتاب اربلی کی کسم الغا کا حوالہ ہو علی نے کہا میرے ممبر بلاؤ منبر لایا گیا کہا سارے کوپے والوں کو بلاؤ سارے کوپے والوں کو بلاؤ کہا الحمدللہ للہ بس سلاؤ تو بس سلام رسول اللہ سناؤ علی تیرے پیار کا کیا کہنا ٹوکنا چاہتا تو اکیلے کو بھی ٹوک سکتا تھا لیکن اللہ نے دل میں خیال کیا شاید کوئی بعد میں انکار کرنے والا آ جائے برسرے ممبر ہی کہتے کافروں خیر الخل کے بعد نبی جائے ابو بکر سن عمر اور مجھ کو نبی کے بعد افضل کہنے والے سن لے ابو بکر بھی مجھ سے افضل ہے عمر بھی مجھ سے افضل ہے اور کیا کہا حدم یو مجزل لا یا واحدا ابھی بکرا عمر اللہ و جلد تو ہوں حددل اگر آج کے بعد کسی نے مجھ کو ابو بکر و عمر سے افضل کہا تو میں اس کو اسی برے ماروں گا وجہ تھی علی کے اس پیار کو ان کے بیٹے بھی جانتے ہیں. اسی لیے جب حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر بیٹا ہوا تو انہوں نے اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھا اور جب حسین کے گھر بیٹا ہوا تو اس نے بھی اپنے بیٹے کا نام بارہ کتابوں کا حوالہ کتنی کتابیں اور کربلا میں صرف ایک بچا خانواد علی سے ایک بچا تھے ہوں خانواد والے میں سے صرف ایک بچا جن کا نام تھا علی رقب تھا حسین اللہ جی حسین کا بیٹا کشمل گمنا اس دفعہ کا یمی انفانہ فلم یتنی بہت ہی ابا بکرن اس نے دائیں بائیں دیکھا دیکھا کہ نہ چچوں میں سے کوئی ابو بکر رہا نہ تاڑوں میں سے کوئی ابو بکر رہا اس نے کہا میرے بابا کو علی کو اتنی محبت تھی ابو بکر سے اپنے بیٹوں کے نام بھی ابو بکر رکھے اپنے پوتوں کے نام بھی ابو بکر رکھے آج علی کے گرانے میں کوئی ابو بکر نہیں رہا میں نے اپنی کنیت ابو بکر رکھ دی ہے میں نے اپنی کنیت کیا رکھ لی ہے لڑنا تھا تو اس دن جا کے لڑ گئے آج لڑنے سے کیا پیدا کہتے ہیں فرید پہلا یہ تھا وہ تھا میں کہتا ہوں چلو وہی تھا لے لو پھر نہ لے لو تم لے لو بھائی کہتے اب لی تو جا سکتی نہیں میں نے کہا پھر لڑتے کیوں جو ہو گیا تو اس بات پہ ہو حقائق پہ نظر ڈالو تو تمہیں معلوم ہوگا کہ تم نے جو ساری عمارت جس مفروضے پر استوار کی ہے وہ مفروضہ ہی غلط محمد کو اپنے خاندان کی بادشاہت کے استحکام کی کوئی ضرورت سارا مسلمانوں کا قبیلہ محمد کا خاندان تھا سل ہو اس لیے یارو جب ان میں کوئی فرق نہ تھا تو پھر تجھے اور مجھے فرق کرنے کی ضرورت کیا ہے اور کبھی وقت ملے تو بتلاؤ کہ میں رسول میں فرق جانا میں علی میں فرق جانا علی نے بھی اپنی چار بیٹیوں کا رشتہ اٹھارہ بیٹیوں سے حضرت علی اور بیٹوں کا رشتہ عثمان کے بیٹوں کو دیا اگر کوئی خلش ہوتی تو آپس میں رشتے داریاں کیوں کرتی اور خود ابو بکر کی بیوہ اسما بنت امیش سے شادی کی ابو بکر کے بیٹے محمد کو اپنے بیٹے کی طرح گھر میں رکھ کے پالا جب وہ جوان ہوا اسے مصر کا گورنر بنا کے بھیجا اس کے گھر بیٹی ہوئی بیٹی کا گھر بیٹی ہوئی تو علی کے بیٹے نے اس سے شادی کی باقر نے باقر کی ماں بھی ابو بکر کی بیٹی اور سادق کی ماں بھی ابو بکر کی بیٹی اسی لیے جب جا کر سے پوچھا گیا ماں تکول ابی بکر کہا قد ملد ابھی ابو بکر مرتین ابو بکر کے بارے میں کیا بات کرتے ہو ابو بکر نے تو مجھے دو مرتبہ جنم دیا کوئی اختلاف نہیں آؤ ملتا. یارو ہم بھی اسی طرح آپس میں اتحاد اور اتفاق کر لے جس طرح ابو بکر و علی کا اتفاق اور اتحاد تھا ان کے درمیان کوئی لڑائی موجود وآخر ان الحمدللہ الحمد للہ